شیئرس کے متعلق مسئلہ پوچھا کیا ہے جناب شیئر میں شیئر سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ چاہے وہ حکومتی شیئرس کمپنی کے شیئر ہوں کوئی شیئر جائز حلال طیب نہیں یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی قسمتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس پیسہ ہو تو کوئی حلال طیب ذریعہ اس قسم کا نہیں ہے کہ آدمی کو حلال ذریعے کے روپیہ مل جائے آپ شیئر بازار کے لوگوں سے پوچھیے کمپنی ساتویں آسمان پر بھی نہیں ہوتی شیئر تقسیم ہو جاتے اور بعد میں ان کا حال یہ ہے کہ پان لپے کے بھی کام کے نہیں ہوتے لیکن آپ نے جو مسئلہ پوچھا وہ یہ ہے کہ کوئی شیئر شیئر آپ نے خریدے وہ دس روپئے کا خریدا آج وہ ہو گیا سو روپے کا تو زکات کس میں دیں گے غالب یہی بات آپ پوچھنا چاہتے جو اصل آپ نے رقم لگائی اس پر زکت دیں گے نوے روپیہ جو نفع ہے یہ جائز نہیں ہے وہ سود ہے اور وہ جائز نہیں ہے اور ہم ہی نہیں ہمارے بہت بڑے استاد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وقار الفتوا میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ شیئر کا کاروبار لین دین یہ جائز نہیں ہے اس سے بچا جائے